الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك یا نور الله نبي كريم رؤف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صلى عليه 50 صلاۃ یوماً صاف یوم قیامہ اوکم قال علیہ السلات و السلام فرمایا جو بندہ دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا تو کلب روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ بہت پیاری یہ بشارت ہے بہت پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑنے کی روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد میں درود پاک لازمی پڑا کریں شیخ ریکہ تمیر عال سنت نے بھی ہمیں مدنی نامات کے اندر درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے اور الحمدللہ للہ ذوق و شوق کے ساتھ مسلمان درود پاک پڑھا ہی کرتے ہیں ایک پرتوا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے الحبیب صلی صل اللہ, اللہ, اللہ تعالی اللہ علی, اللہ علی, اللہ علی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چلن کے ناظرین الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ اور الحمد ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ملک ملک کی سیر بھی کرواتے ہیں وہاں کا سفر بھی گویا کے تصور کی دنیا میں آپ کو کرواتے ہیں اور وہاں پر دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر کس طرح سنتوں کی خدمت بجا لا رہی ہے کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہی ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت اور برائیوں سے منع کرنے کا امر بن معروف واناہیون علین منکر کا فریضہ کس آسن انداز میں بجا لا رہی ہے اور مزید دعوت اسلامی کے اور ہمارے اہداف کیا ہیں اس سلسلے کا تھیم گویا کہ یہ ہوا کرتی ہے اور یہ آپ تک پہنچایا بھی جاتا ہے اس سلسلے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس ملک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس ملک کے اندر مدنی مراکز کہاں پر ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے سنو تو بڑے اجتماعات کہاں پر ہو رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے وہاں پر مدارس المدینہ جامعات المدینہ اور مزید مدنی قافلے وہاں پر کیسے سفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ مدنی کام وہاں پر کیسے ہو رہے ہیں یہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اور اس سلسلے کے حوالے سے آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم آپ کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنایا کرتے ہیں لہذا واٹس ایپ کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے کال کے ذریعے سے آپ اس سلسلے میں ضرور شامل ہوا کریں اور الحمد للہ آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اطاری مدعلی العالی اللہ ہوں گے اور مفتی صاحب کا ایک ملک کے اندر سفر ہوا تھا سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی دورہ ہوا تھا اس کے مقاصد کیا تھے سفر کیسا رہا اور مزید آزاد کیا ہیں یہ سارے مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ شاء نئے ہیں کچھ ہی دریے دیر کے اندر انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک بھی ہوں گے اور مفتی صاحب کا سفر وہاں کیسا رہا آج ہم جس ملک کی بات کریں گے مفتی صاحب کا سفر جس ملک میں ہوا یمن کا ملک تھا اسی طرح عمان تھا اور وہاں پر کیسا سفر رہا وہاں کے مدنی گلدستے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی یادگاریں آپ کو دکھانی ہے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں آپ نوٹ فرما لیں ہو سکتا ہے کہ وہ یادگاریں وہ مزارات وہ مقدس مقامات شاید آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں ہو سکتا ہے سنے ہو یا ہمارے ناظرین میں سے چند ایک نے دیکھے ہوں مگر آج اگر ہم ہمارے سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے آج اگر مدنی چینل کی گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیارتیں آپ کو کروائیں گے وہ مقدس مقامات آپ کو دکھائیں گے آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت سارے مقامات آپ کو مزید بھی دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بنگلہ دیش کی سطح پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا تین دن کا سالانہ اجتماع کل سے زور و شور سے انشاءاللہ جاری ہوگا اور اس کی بھی کچھ بہاریں انشاءاللہ شاء سلسلے میں ہم اپنے شامل کریں گے ہمارے ساتھ رکن شرا علی بھائی بھی الحمد موجود ہیں حضور آپ کو بھی سلسلے کے اندر مرحبا کہتے ہیں خوشی ہوئی آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور بنگلہ دیش کے اندر بدری کام کیسا ہے اور یہ بنگلہ دیش کا تین دن کا اجتماع جو ہے وہ کیسے ہوگا اس کا جدول کیا ہوگا کس کس ملک سے لوگ جا سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا صرف بنگلہ دیش والے ہی اتنا بڑا اجتماع یہ کر لیا کرتے ہیں یہ بھی رکنے شورا سے ہم نے پوچھنا ہے اور مزید بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کیا کیا اہداف ہیں مزید کیا کیا ضرورتیں ہیں انشاءاللہ شاء اللہ رکنے شورا سے ہم یہ بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کل سے اجتماع جاری ہوگا علی بھائی کل سے اجتماع انشاءاللہ شروع صبح ہوگا صبح پاکستانی ٹائم نو بجے بنگلہ دیشی ٹائم دس بجے انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک سے اجتماع کا باقاعدہ آغاز شروع ہو جائے گا پاکستانی نو بجے سے صبح آغاز ہوگا مگر اب ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ دیر کے بعد ان جو اجتماع گاہ ہے ہمارا بہت بڑی تعداد ابھی سے وہاں پر الحمد جمع ہو چکی ہے اور کثیر آشقان رسول اجتماع گا کے اندر موجود ہیں سبحان اللہ! وہاں کے لائیو مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی سے دیکھیں عاشقان کتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں اور ابھی تو شروع نہیں ہوا تو یہ عالم ہے اور کل جب شروع ہوگا تو پچھلے سالوں کا اجتماع آپ یاد کریے گا تین دن کا سنت و برا اجتماع آپ یاد کریے گا علی بھائی ہم جب یہ آپ کے بنگلہ دیش کا تین دن کا سنت و بڑا اجتماع دیکھتے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ اجتماع دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ اپنا ملتان شریف کا اجتماع اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بابل المدینہ میں جو سہرائے مدینہ کے اندر اجتماع ہوتا تھا وہ یاد آ جاتا ہے اللہ کرے کہ وہ باہر دوبارہ ہمیں بھی نصیب ہوں جب سے یہ شروع ہوئے نا یہ بنگلہ دیش کا اجتماع چوتھا اجتماع ہے الحمد للہ دو جتما چٹوانگ میں ہوئے اور پھر ڈھاکہ میں سلسلہ شروع ہوا تو یہ ڈھاکہ میں دوسرا ہے جیسے ٹوٹلی چوتھا ہے تو جب سے یہ شروع ہوا جیسے آپ فرما رہے ہیں نا تو کئی اسلامی بھائیوں نے اس طرح کے پیغامات دیے بنگلہ دیش کا تین دن کا جتما دیکھ کر ہمیں وہ مدینہ سلولیا ملتان شریف کا بین الاقوامی جتما صحرائے مدینہ باب المدینہ کا اجتماع یاد آ جاتا ہے اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کیا بات ہے اللہ تعالی ہمارے اس کل سے شروع ہونے والے اجتماع کی حفاظت بھی فرمائے اس کو کامیاب بھی فرمائے علی بھائی کیا فرمائیں گے الحمدللہ اس اجتماع کی تیاری بنگلہ دیش کے کونے کونے میں الحمد ہو رہی ہے اور اجتماع تو جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ صبح پاکستانی ٹائم نو بجے بنگلہ دیشی ٹائم دس بجے شروع ہوگا لیکن مدنی قافلے آج منگل ہی کو روانہ ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ اجتماع گاہ میں ایک تعداد آنا شروع ہو گئی اچھا ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا یہ کنٹینیو چلتا رہے گا کیونکہ میں بھی وہاں دو سال شروع میں اجتماع میں شریک رہا تو ہمیں بھی اتنا توقع نہیں تھی کہ پہلے دن یعنی پہلا دن تو ہے یعنی اس سے ایک دن پہلے ہی ہمارا اجتماع میں آمد شروع ہو جائے گی اور وہ الحمد ایک منظر تھا اور پھر وہ تحجد کی نماز بھی ہم نے یوں تو جدبل کے مطابق کل سے شروع ہونی ہے تو تحجد کی نماز صرف فجر کی نماز اور یوں الحمد للہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہاں علی بھائی یہ ارشاد فرمائیں گا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے جہاں پر یہ تین, دو، تین دن کا اجتماع آپ کل سے شروع فرما رہے ہیں یہ ڈھاکہ کا علاقہ ہے ہمارا ایئرپورٹ ڈھاکہ کا مشہور ایئرپورٹ ہے اور ایئرپورٹ کا نام الحمد اللہ ولی اللہ کے نام پر ہے آشاءالی. حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ڈھاکہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی سول ایویشن گراؤنڈ ہے جی تو سول ایویشن گراؤنڈ میں یہ اجتماع ہے تو میں مدنی چینل کے توسط سے دنیا بھر میں وہ آشیقان رسول کے جن کے بنگلہ دیش میں کچھ نہ کچھ لنکس ہیں جی تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں الحمد للہ بنگلہ دیش میں تو ایک دھوم ہے اور کثیر آشیقان رسول اس میں شرکت کے لیے روانہ ہو بھی چکے ہیں مزید بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے جی پھر بھی کسی کے لنکس ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش والوں کے لیے ہی خاص ہم یہ اجتماع کرتے ہیں جی کیونکہ ہمیں گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اس میں اوورسیز سے یعنی بنگلہ دیش سے باہر سے اجتماع کے نام پر شرکت نہیں کر سکتے تو یوں پھر ہم ظاہر بات ہے کہ دعوت اسلامی جو بھی مطلب یہ ہے کہ پھر بنگلہ دیش کے باہر سے مدنی قافلے بھی وہاں نہیں جاتے ہوں گے اجتماع کے نام پر نہیں ویسے اگر نہیں نہیں مطلب اجتماع میں شرکت کے لیے تو الحمدللہ پورے دنیا میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے یہ صرف بنگلہ دیش سے ہی بھر جاتا ہے الحمدللہ للہ اس کے انتظامات انگیز ہے میرے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے جی یعنی اس کے انتظامات دیکھ لیجئے کہ اس کے انتظامات جب ہم پہلا اجتماع کر رہے تھے اللہ ہمارے نگران شورہ کو سلامت رکھے <تصفح> کہ نگران شعراء سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں تو فرمایا کہ جو مدینہ توولیا ملتان شریف میں جو ہے وہ اجتماع کے جو انتظامات کرنے والی مجلس تھی اس مجلس سے پھر ہم نے نیٹ کے ذریعے وہاں کی مجلس کا مدنی مشورہ کروایا انہوں نے پھر ویڈیو کے ذریعے ان کو سمجھایا تربیت کی اور یوں انتظامات کا سمجھایا الحمدللہ پہلے اجتماع کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا ابھی چوتھا اجتماع یہ تقریباً سمجھ لیں ہنڈریڈ پرسینٹ بنگلہ دیش والے ہی کرتے ہیں اس کی تیاریاں اس کے انتظامات اس کے تقریباً اخراجات اس کے شورکا پھر ایک تاثر ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے میں بھی جب وہاں موجود تھا تو مجھ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوئے کہ وہ امیر اللہ سننا تو تشریف لائیں گے نا آپ کے پیر صاحب تو آئیں گے اتنا بڑا اجتماع ہے تو میں نے کہا نہیں بولا ان کے شہزادے جانشین میں نے کہا نہیں نگرانے شورا میں نے کہا نہیں کوئی اور رکنے شورا کہا نہیں تو بولا اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ کس کے نام پر کر رہے ہیں لوگ کیسے جمع ہوں گے آئے آئے تو الحمد للہ یہ فیضان امیر اللہ سنت ہی ہے کہ امیر علیہ سنت کے فیضان کے سب کے آج الحمد بنگلہ دیش جو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے عاشقان رسول کا ملک ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی کے تحت الحمد عظیم و تین روزہ سنت و بھرا اجتماع کل <سؤال> سے شروع ہونے جا رہا اس کی جو نشستیں ہیں وہ مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ <سؤال> اردو پر بھی انگلش پر بھی براہ راست کچھ نشستیں دکھائی جائیں گی اور بالخصوص جو ہے وہ مدنی چینل بنگلہ مدنی چینل بنگلہ پر تو تینوں دن کی جو نشریات ہیں ہماری وہ تقریباً کافی حد تک وہ لائیو جائے گی انشاءاللہ دکھائی جائیں گی مدنی چینل بنگلہ پر تو تقریباً دکھائی جائے گی ٹھیک ہے ابھی کے کہیں مگر ٹیکنیکل ایشو آ جاتے ہیں یا کچھ اور ہے ورن... پورا کرنے کی اکثر حصہ الحمدللہ تینوں دن رہے گا اسی طرح جو ہے کچھ کچھ نشستیں جو ہیں وہ آ, مدنی چینل اردو پر بھی انگلش پر بھی اس کا پرومو بھی بنائے اگر یہاں پی سی آر وغیرہ میں آ گیا ہو امید ہے کہ گلدستہ ان شاء ہم چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مکمل جدول اگر دیکھنا ہے مکمل اس کے اگر دیکھنا ہے تو بنگلہ مدنی چینل کو دیکھا آج. جائے اور اگر بنگلہ دیش کے اندر بھی بنگلہ مدنی چینل عام چل رہا ہوگا لیکن حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جو بنگلہ دیش سے باہر رہتے ہیں لوگ تو وہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے دیکھیں گے اس کے لیے اس کی لائیو اسٹریمنگ ہے یوٹیوب پر بھی ہے فیس بک بنگلہ دیش کا جو پیج ہے اس پر بھی لائیو اسٹریمنگ ہوگی انشاءاللہ جی تو اس کو جو ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی مدنی چینل کے ناظرین نے تیار کیا ہے آپ کے لیے تیار کیا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھنے میں شریک ہو جائیں اور دیکھیے کہ بنگلہ مدنی چینل کیسا ہے بنگلہ مدنی اجتماع کیسا ہے تین دن کا جو ہمارا اجتماع ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے آئیے وہ تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ سے جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے تم شو لو دعواتی اسلامی دن اجتماعت الحمد للہ آرسیکٹ پینڈل الحمد للہ اٹھے امیرکا سے شرکت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں ان شاء 2018 تین اسلامی کے اجتماع اس میں شرکت کرنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شرکت کرنے کی توفیقہ فرمائے دین دین تین دن اجتےم آپ نے تھار چلو خان কাজ للہ शुरू कर रखारे बोल्ड लाइन शत शत टाइम से मैदान चलमान रहा ढाका मजारा बल्कि یہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کا بول کے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے تشریح مدنی گلدستہ بھی دیکھا اور نگرانی شورا نے بڑا پیارا جملہ ارشاد شاعت فرمایا کہ بنگلہ دیش تو آشکان رسول کا ملک ہے اور واقعی آشقان رسول کا ملک ہے اور اس کی ایک کثیر تعداد ہمیں تین دن کے اس سنت برے اجتماع کے اندر نظر آتی ہے علی بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا امیر عالی سنت کی شرکت ہوگی یا نگرانی شورا انشاءاللہ شاء اللہ جمعرات چار جنوری پاکستانی ٹائم کے مطابق کموش سات بجے جو یعنی کہ دو خصوصی بیانات ہوتے ہیں ایک تو آخری نشست خصوصی جو ہوتی ہے وہ جی اور دوسرا یہ کہ جو جمعرات کا یعنی ایک رات پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ بھی اسپیشلی ہوتا ہے ایک بہت بڑی رادت وہاں بھی شریک ہوتی ہے جی تو ان شاء اللہ مدنی چینل کے ذریعے پاکستانی ٹائم کم و بیش سات بجے نگران مرکزی مجلس شورا کا انشاءاللہ شاء اللہ سنت و بھرا بیان ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اسی بیان کے دوران کسی وقت مناسب پر شیخت امیر اللہ سنت کی بھی ان شاء اللہ ہوگی کیا بات اور یہ ارشاد فرائیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا گا کہ اب ظاہر ہے کہ ہر ملک سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ دیگر جگہوں پر دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں تو اول تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے رشتے دار ہیں تو بنگلہ اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو بنگلہ دیش تک پیغام پہنچائیں اپنے رشتے داروں تک اور جو ہمارے جیسے وطنی عزیز پاکستان میں بنگلہ, بنگلہ اسلامی بھائی رہتے ہیں تو وہ کیا کریں پھر یہاں بھی الحمدللہ ایک تو یہ کہ مختلف شہروں میں خصوصی نشش جو ہے جمعے کے دن جو پاکستانی ٹائم صبح نو بجے یہ خصوصی نشش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جو مدنی چینل پر براہ راست ہوگی تو مختلف شہروں میں بھی اس کی ترکیب ہوگی جتیمائی طور پر دیکھنے کی اور یہاں باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں بھی انشاءاللہ بالخصوص بنگلہ دیشی اسلامی بھائی کثیر تعداد میں رہتے ہیں غالباً لاکھوں لاکھ تعداد تو ان کے لیے عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ یہ انتظام ہے تو باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمعہ پانچ جنوری صبح نو بجے یہ عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں یہ شامل ہو جائیں گے اچھا اگر بال کسی کو آ آ آ نہیں مل پاتا جیسے سیٹلائٹ کے ذریعے یا مدنی چینل نہیں مل پاتا تو یہ موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں مدنی چینل انگلش اردو بنگلہ تینوں چلیں گے تینوں چل جائیں گے یہ ماشاء اللہ یہ آ گئے یہ جو ہے اس کے اندر اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے انشاءاللہ شاء تو الحمدللہ یہ موبائل کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے جتمام جی میں شرکت کی جا سکتی ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں ان جی مدنی چلے کے ناظرین ہماری دعوت اسلامی کی مجلس سے ٹی کی بھی بہت بڑی کاوشیں ہیں اور یہ بھی مجلس آئی ٹی کی ایک کاشی ہے کہ الحمدللہ للہ جو تین زبانوں میں مدنی چینل الحمدللہ چلتا ہے اب بنگلہ اردو اور انگلش کے اندر وہ تینوں آپ ایک ساتھ یعنی چلیں گے تو الگ الگ ہی لیکن آپ اس کے اندر بہ آسانی دے سکتے ہیں اور بالخصوص آپ کے جاننے والے وطن عزیز پاکستان میں ہوں پاکستان سے باہر ہوں یا جہاں کہیں بھی بنگالی اسلامی بھائی ہوں بنگلہ دیشی اسلامی بھائی ہوں تو ان تک اس پیغام کو پہنچائے اگر آپ کی نیکی کی دعوت دینے سے کوئی اس سنت و بر اجتماع کا حصہ بن جاتا ہے اور کوئی ایک نیکی کی بات سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمیں بھی سنتوں کی خدمت میں یوں حصہ ملانے کا موقع مل سکتا ہے علی بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی کام کرنا یہ اور بڑے پیمانے پہ کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے تو اولاً تو یہ تین دن کے اجتماع کا سوچنا اور پھر اس کو اللہ کے فضل سے کامیاب اللہ تعالی نے کامیابی بھی عطا فرمائی لیکن یہ حوصلہ یہ کیسے آپ کو ملا کہ وہاں پر ہم شروع کر دیں اور کیا اس کے حوالے سے اگر کچھ پس منظر اس کا بیان کریں ویسے تو الحمد دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھوم ہے بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ نے شورا اور نگران شورا کا سفر الحمدللہ للہ تقریباً دو ہزار تین یا سے پہلے سے بھی مبلغین اور مدنی قافلے تو پہنچتے ہی رہے جی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد بھائی بھی کئی مرتبہ وہاں گئے تو نگران پاکستان کابینہ اور رکن شورا حاجی شاہد بھائی نے بھی شروع میں فرمایا کہ ماشاء اللہ اس قوم میں دین کی تڑپ پیاس بہت ہے اور وہاں یہ اجتماع ہونا چاہیے تو حاجی شاہد بھائی کے بھی بڑے بڑے اجتماع ہوئے پھر نگران شعرا کا بھی سفر ہوا تو نگرانی شورا کے بھی جو ہے وہ ڈھاکہ میں سید پور میں کسی طریقے سے جو ہے وہ چٹاگانگ میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے لیکن اس وقت میں وہاں موجود تھا تو وہ گراؤنڈ میں اگر کرنے کی اتنی ہمت نہیں بن پائے کہ چلو مساجد میں کرتے ہیں اچھا پھر یہ ہوا کہ ہم بڑا تین روزہ اجتماع کریں تین دن کا تو پھر نگران شورا نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے آپ جو ہے وہ ایک, ایک دن کے اجتماع کریں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا جدول بنا جی اور پھر الحمدللہ ہم نے گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ سید پور میں ایک اجتماع ہوا عظیم الشان اجتماع ہوا بہت بڑا اجتماع تھا ایک اجتماع ہمارا ہوا سلہٹ کے قریب ایک علاقہ ہے شائستہ گنج حبیب گنج کے قریب وہاں اجتماع ہوا بہت بڑا اجتماع تھا پھر چٹاگونگ میں اجتماع ہوا وہ بھی بڑا علی شاہ اجتماع تھا پھر ایک اجتماع ڈھاکہ میں کیا تو الحمد بڑا حوصلہ ملا بہت حوصلہ ملا کہ یہاں اجتماع ہو سکتے ہیں تو ان اجتماع سے الحمدللہ ایک ٹیمپو بنا پھر چلے پھر مرکزی مجلس شورا سے اجازت ملی اور امیر اللہ سنت نے دعائیں دیگر الحمد الحمدللہ یہ دیکھ ہی رہے کہ تین دن کا اجتماع یہ باہر ہیں ہمرے اللہ تعالیٰ مزید مزید برکتیں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات دنیا بھر میں عام ہو جائیں اور ملک با ملک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اپنے اس میں ضرور حصہ ملائیں مدری چلیں کے ناظرین آپ کالس بھی ہمیں کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور یہ میسج کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ رکن شورہ عبدالحبیب بھائی کب تشریف لائیں گے تو میں نے شروع میں یہ ارض کیا تھا کہ آج ہمارا خصوصی سلسلہ کچھ اس معنی میں ہے کہ آج ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر صاحب دامت برقاتم الیا کرم فرمائیں گے رکن شرع علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ شامل رہیں گے عبدالحبیب بھائی آج ہمارے سلسلے میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم لائف کال پر عبدالحبیب بھائی کو لے لیں اور کچھ مدیف ان سے لے لیں لیکن بالخصوص مفتی علی اصغر اتاری مدل علی اور رکتنش اللہ علی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوں گے اور آخر تک انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے سفر ہم نے شروع کر دیا ہے آپ اگر گھر میں موجود ہیں تو ہمارے ساتھ موجود رہیں اور سلسلہ دیکھتے رہیں ہم نے سفر شروع کر دیا ہے اسٹاپ آتے رہیں گے ہم آپ کو اسٹوپ کے اندر جو ہے وہ کچھ یوں سیر بھی کرواتے رہیں گے کچھ دکھاتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ یمن تک لے کر جانا ہے امان تک بھی لے کر جانا ہے بنگلہ دیش کی تو سیر الحمد للہ ہماری جاری ہی ہے آئیے کچھ مزید مدنی دستے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پر اجتماع کے اندر لائیو جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں سے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھانے ہیں علی بھائی کچھ مزید مدنی پھول بنگلہ دیش کے حوالے سے بنگلہ دیش میں الحمد دعوت اسلامی کا فیضان بالخصوص شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا فیضان کہ آج سے تقریبا سات آٹھ سال پہلے جامعت المدینہ کا آغاز ہوا تھا اور پہلا درجہ وہاں شروع ہوا ایک جامعت المدینہ اچھا وہاں پھر ان کو اردو پڑھانا کرنا یہ سب ہوا ایک دو سال تو اس میں لگے تو یوں تھا کہ یہاں جامعت المدینہ کی بہاریں ہوں علماء پروڈکشن ہو اللہ کی رحمت سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے چھ جامعت المدینہ ہو گئے سبحان اللہ اور آج اللہ کی رحمت ہے یہ الحمدللہ کہ بنگلہ دیش جامعت المدینہ کے طلباء کرام دورہ حدیث شریف میں پہنچ گئے رک رک سمجھ لیجئے کہ یہ چار پانچ مہینے کا سفر ہے تو باقی ہے ان کا ان کی دورہ حدیث شریف مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بنگلہ دیش کے لیے الحمد سمجھ لیجئے کہ یہ آمدنی شروع ہو جائے گی کیا بات ہے مدنی چلنے کے انداز نے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی نے علماء عالم بنا دیا مدنی بنا دیا ایک شخص کو علم دین دے دینا اور اس کو جو ہے اپنا علم دین دے دینا یہ کتنی بڑی سعادت ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں آئیے تین دن کے اجتماع کا جدول کیا ہوگا اور کس طرح یہ مکمل نشیت ہماری چلے گی تین دن کا اجتماع ہمارا کیسے چلے گا آئیے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں محمد <سلام> تین چار اور پانچ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو دعوت اسلامی کے تحت ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے تین دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں آشی رسول کی تربیت کے لیے سنتوں بھرے بیانات اور مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا جس کی کچھ نشستیں مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائیں گی جن کا جدول نوٹ فرما لیں پہلے دن کا جدول اجتماع کے پہلے دن بروز بت صبح نو بجے تلاوت کلام رحمان سے اجتماع کا آغاز تو بارہ بجے اولیاء اکرام کی شان و عظمت پر مبنی سنت و بھرا بیان دوپہر ساڑھے تین بجے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہک سے لبریز سنت و بھرا بیان رات آٹھ بجے برے خاتمے کے اسباب پر مبنی سنت و بھرا بیان دوسرے دن کا جدول اجتماع کے دوسرے دن بروز جمعرات رات چار بجے نماز تحجد اور مناجات صبح سوا پانچ بجے بعد نماز فجر مدنی حلقہ اور سنت کی اہمیت پر سنتوں بھرا بیان صبح سوا آٹھ بجے قفل مدینہ اور بزرگان دین کی جوانی کی عبادات پر مشتمل سنتوں بھرا بیان دوپہر ساڑھے بارہ بجے راہ عزوجل میں سفر کرنے کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرا بیان دوپہر ساڑھے تین بجے معاشرے میں موجود خرافات اور برائیوں کی نشاندہی پر مبنی سنتوں بھرا بیان رات سات بجے نگرانی شورا کا خصوصی بیان اور امیر اہل سنت دامت برکات توم العالیہ کے مدنی پھول تیسرے دن کا جدول اجتماع کے آخری دن بروز رات چار بجے نماز تحجد اور مناجات صبح سوا پانچ بجے بعد نماز فجر مدنی حلقہ اور والدین کے حقوق کے مدنی پھولوں سے سجا سنت بھرا بیان صبح ساڑھے سات بجے انگریزی زبان میں ظلم کے انجام کے موضوع پر سنت بھرا بیان جبکہ اجتماع کی آخری خصوصی نشست کا آغاز صبح نو بجے تلاوت قرآن پاک سے ہوگا جس کے بعد سنت بھرا بیان تصور مدینہ ذکر اور دقت انگیز دعا ہوگی جبکہ اجتماع کے آخر میں آشیقان رسول مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے آپ اس اجتماع کو دعوت اسلامی بنگلہ دیش کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست دیکھ سکیں گے فیس بک ڈاٹ دعوت اسلامی بنگلہ دیش نوٹ جدول پاکستانی وقت کے مطابق دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دوں اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جولی بھر دے آمین مدنی چلن کے ناظرین کے تشریف مدنی گلدستہ نے دیکھا اور الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی سعادت کی الحمد مفتی علی عسکر صاحب دعوت برقاتم العالیہ ہمارے سلسلے میں تشریف لا چکے ہیں استاد سب کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں اور صاحب ہمارا گفتگو ہماری چل رہی تھی بنگلہ دیش کے اجتماع کے حوالے سے تین دن کا اجتماع جو کل سے الحمدللہ شروع ہو رہا ہے کچھ اس کے حوالے سے آپ کے مدنی پھول پھر آپ ہمیں یمن لے کے چلیے گا الحمدللہ رب العالمین <تصفح> والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین <تصفح> اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرفحیم <تصفح> دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی کے تعلق سے دعوت اسلامی کا جو مدنی کام ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے ان میں سے ایک ملک بنگلہ دیش بھی ہے جہاں لاکھوں لاکھ کروڑہ کروڑ عاشقان کروڑ رسول مقیم ہیں تو یقینی طور پر اشاقان مصطفیٰ جہاں بھی ہوں گے دعوت اسلامی کی پذیرائی ضرور ہوگی تو ہمارے ذمہ داران نے وہاں پر بہت محنت سے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر الحمدللہ للہ سارا شروع ہوا ہے اور مزید یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہر سال بڑھتا ہے وسیع ہوتا ہے مزید تو اس کے آواز علی بھائی جانتے ہیں جی یہ لمحہ لمحہ اور پل پل جو ہے اس کی خبریں رکھتے ہیں مفتی صاحب سے میں ایک عرض کروں گا یہ جی جی تقریباً مغرب کے آس پاس جی جی مجھے ایک میسج آیا واٹس ایپ پر کہ چٹاگانگ سے دو غیر مسلم ملاقات ہوئی ہوگی کسی اسلامی بھائی سے اور الحمدللہ وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے شاید شاید شاید ان کا تھا کہ ان کے گھر کے بقایا افراد, افراد کے پاس بھی جا رہے ہیں وہ بھی ان کو کوشش کریں گے کہ مسلمان ہو جائیں اچھا دو سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اجتماع کا کہیں بینر لگا ہوا تھا اس کو دیکھا کسی نے کسی نے پوچھا کیا ہے کسی اسلامی بھائی نے سمجھایا تو اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے یہ <تصفح> <تصفح> تو کیا تشیر ہوتی ہے نا اس میں ایک تو اسلامی بھائیوں کا جذبہ ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جذبہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو جاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں پھر فضا بھی ایک ہوتی ہے علی اللہ کا یہی مطلب کہ معمول رہا ہے کہ پہلے وہ ماحول چینج کرواتے ہیں یعنی جو بھی علی اللہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ سب سے پہلا جو چیز جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ایک روحانی فضا ہوتی ہے سبحان اللہ تو لاکھوں لاکھ بندے جہاں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں اسکار کریں دعا کریں استغفار کریں وہاں ایک الگ اس کی بات ہوتی ہے मاشاءاللہ. لیکن جو اسلامی بھائیوں کا جذبہ ہوتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے میرے درس نظام میں کی طرف آنے کا جو محرک ہے نا جی وہ اجتماع ہے ماشاء اللہ یعنی میں <خخخ> 92 میں ماحول میں آیا اس کے بعد سے کنٹینیو سارانہ استماع میں شرکت رہی امیر سنت بھی ایک آدم مرتبہ قریبی شہروں میں آئے تو جب بھی دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے ہم لوگ تو وہ فیضان سنت کا باب ہوتا تھا علم کے فضائل علم علماء کے فضائل دی. تو وہ ہم اس سے واقعات پڑھ پڑھ کے یا روایات آدیس پڑھ پڑھ کے بتایا کرتے تھے کہ علم دین حاصل کرنے کا دیکھیں کتنا کتنی بڑی برکت ہے علم دین حاصل کرنے کے کتنے فضائل ہیں دی. تو وہیں سے جو ہے نا ہوئی کے میں بھی علم اثر کروں. ماشاء. ماشاء. ماشاء. کیا بات ہے تو مدنی چلیں کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اجتماع کی برکت مفتی صاحب نے بیان فرمائی تو آپ بھی اجتماع سے مربوط رہیں اور سنو تو بر اجتماع جو دعوت اسلامی کے ہفتہ واری ہوتے ہیں سالانہ ہوتے ہیں یا دیگر آپ کو کا پتہ چلتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کیا, کیا کریں نہ, بل... نہ خود بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر شرکت فرمایا کریں انشاءاللہ شاء علم دن کا خزانہ بھی حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ ڈھیرا ڈھیر ثواب بھی حاصل ہوگا اس کا سب یمن کی گفتگو ہم آپ کے سفر نامے کی شروع کرنے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت پیاری حدیث مبارک ہیں حضور اصلاۃ اسلام نے دعار ارشاد فرمائی بارک لنا فی یمن اے اللہ ہمارے یمن میں ہمیں برکتیں عطا فرما تو ماشاء اللہ یمن کا آپ کا سفر رہا تو ایسی کیا برکتیں ہیں جو آپ نے وہاں ملاحظہ فرمائی ہوں اور اگر ہمیں بھی وہ شعر فرمائیں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں کیا برکتیں آپ نے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یمن <تصفح> جو ہے یمن کے لیے بھی دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے شام کے لیے بھی دعا فرمائی اب علماء نے اس کی بہت ساری توجہ بیان کی ہے نا ایک توجہ تو یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلاط والسلام نے اپنے قریبی ممالک کو محروم نہیں کیا مکہ مکرمہ سے متصل ہے یمن زیادہ قریب جو سب سے قریبی ملک ہے وہ یمن ہے اور مدینہ منورہ سے جو قریبی ملک پڑتا ہے وہ شام ہے تو اہل شام جو ہے وہ اسی راستے سے مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر مکہ مکرمہ آتے ہیں لیکن نبی اکرم علیہ سات اسلام نے جو دعا فرمائی ہے اس کے سمرات ہم کئی صورتوں میں دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملک شام ہو یا یمن ہو یہاں دنیا کی کون سی چیز ہے جو نہیں ہوتی یعنی اناج کے تعلق سے پھلوں کے تعلق سے غذاؤں کے تعلق سے بالخصوص جو شمالی یمن ہے سبزیاں اور فروٹ سے بھرا ہوا ہے ماشاء. ملک شام کا بھی یہی حال ہے हुँ. یعنی ملک شام میں غذاؤں کی کوئی جو ہے وہ قلت نہیں ہے سرسز ملک ہے اور تنوع ہے شا, ملک شام کے اندر یعنی کئی ٹھنڈے علاقے ہیں برف والے تو کہیں گرم علاقے ہیں یمن جی. کے اندر جو ہے وہ آ, تین سے چار تو پورٹ ہیں سی پورٹ تو <coughs> دوسرا یہ ہے کہ یمن اور جو شام کے جو عوام ہے اشرافیہ تو عرب ملک میں جیسے ہی ہوتے ہیں جو عوام ہیں وہ بہت شریف النفس ہیں بہت شریف النفس ہیں یعنی yani, عرب ملکوں کے اندر ان کے شریف ہونے کا ایک خاص جو نا وہ شہرت ہے پھر جو علم اور علماء کے تعلق سے کر دیکھا جائے تو جتنی علم کی پروڈکشن اور علماء کی پروڈکشن یمن شام میں ہوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ حجاز مقدس میں نہ ہوئی یعنی پچھلی جو صدیوں کے اندر ہے محاصل سے آئے اٹھے چار مقدس بھی آئے علم حاصل کیا لیکن جو پیداوار اور پروڈکشن ہوئی ہیں ان ممالک سے وہ بہت شاندار ہوئی ہے بہت شاندار ہوئی ہے اور یہ دونوں جو ملک ہیں ہمیشہ اسے ہی یعنی علم دین کے لیے علماء کا مرجے رہے ہیں کتابیں ہوں علماء ہوں تحقیقات ہوں یہ سب معاملات رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ برکتوں کی ہی نشانیاں جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا یمن جو ہے وہ دور رسالت کے اندر تجارت کا بڑا اہم مرکز ہوا کرتا تھا تو کیا اس سے مبارک سے وہ تجارت میں برکت بھی مراد ہو سکتی تمام طرح کی برکات مراد ہے اور کوئی تخصیص اور نے یہی لکھا ہے تخصیص نہیں ہے فلاں نو کی برکت ہے ہر طرح کی برکت ہیں یہاں پر بلکہ شام بھی تجارت کا مرکز تھا اور یمن بھی تجارت کا مرکز تھا اور یمن کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ جو اصل عرب تھے جی ان کا تعلق یمن سے تھا یعنی ایک وقت تھا کہ حجاز مقدس جو ہے وہ آباد نہیں تھا بکائے <coughs> مکرمہ آباد نہیں تھا <coughs> اور پھر آباد ہونا شروع ہوا تو جو اس کے اصل قبائل تھے ان کا تعلق یمن ہی سے تھا جی اور یمن جو ہے وہ یعنی بہت تاریخی پس منظر رکھتا ہے یعنی قبل مسیح سے تاریخی پس منظر رکھتا ہے ہم نے تریم شہر کے اندر ایک جگہ ہمیں دکھائی گئی تریم شہر تریم یمن کا ایک شہر ہے جہاں ہم گئے تھے ایک جگہ دکھائی گئی کہ یہاں یہ جو قلعہ ہے یہ قلعہ جو ہے وہ اہد رسالت سے پہلے کا ہے اللہ تبا میری جو بادشاہ تھا جی جی جس نے مکتوب چھوڑا پیارے آکا علیہ السلام کے لیے تو اس کا تعلق بھی یمن سے ہی تھا تسلسل ہے میں نے پڑھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نیکی کی دعوت کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا چھ ماہ آپ وہاں پر مقیم رہے کوئی بھی شخص اسلام نہیں لایا کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا اور کہا کہ ان کے ساتھیوں میں سے جو رکنا چاہے وہ بے شک رکے لیکن خالد ولید کو بھیج دو اچھا حضرت علی رضی اللہ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو پھر لوگ مسلمان ہوئے دو طریقے رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کے تعلق جی سے یعنی جب نبی اکرم علیہ سات اسلام نے اعلان نبوت فرمایا جی بعض علاقوں کے لوگ خود ہی متوجہ ہو گئے جیسا کہ مدینہ منورہ سے لوگ آتے تھے اور بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے اسی طریقے سے اور کئی ممالک سے ایسا ہوا میں عمان حاضر ہوا تو وہاں پر مسقط شہر کیپٹل ہے تو مسقط شہر سے کوئی اسی نوے کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے شماعل شمائل نام ہے سی نشاہد تو اس قصبے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزہ ہے آن, اللہ ان کا نام ہے مازن بن غدوبہ رضی اللہ, اللہ بن غدو سے, دوعت سے, دوعت سے. تو है. ان کا واقعہ جو ہے امام سیوتی رحمۃ اللہ تعالی نے خصائص سے قبرہ میں نقل کیا ہے اور امام بہکی نے بھی لکھا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت جن سے بولنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو فضل کام کر رہے ہو مکہ مکرمہ میں اللہ, اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبوس کیا ہے وہاں جاؤ تین دفعہ یہ واقعہ ہوا یہ حیران پھر مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ اپنا قافلہ آیا اس سے انہوں نے صورتیال پوچھی پھر یہ گئے وہاں پر جا کر اسلام قبول کیا اور تین دعائیں پیارے اکا علی سات السلام کی بارگاہ مرض کی ایک زنا سے دور رہنے کی دوسرا اولاد کی اور تیسرا یہ کہ ان کے علاقے میں قحط سالی تھی تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آج ان کی قبر انور جہاں پر ہے بالکل اس کے دو فٹ کے فاصلے پر چشمہ بہتا ہے سر سبز علاقہ ہے وہ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو باقاعدہ بوندا باندھی ہو رہی تھی اس وقت ان کا مزار پر انوار بنا ہوا ہے وہاں پر باقاعدہ قبر ہے چادر چڑھی ہوئی ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ قبائلی کے لوگ خود آ جایا کرتے تھے جی اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھیجے جاتے تھے ٹھیک ہے اور ساب اکرام گھروں سے نکل کر اور دیگر علاقوں میں دیگر شہروں میں دیگر ممالک میں جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا یمن کا پس منظر بھی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین یمن کا پس منظر بھی آپ نے سنا ہے مزید یمن کے بارے میں بہت ساری دلچسپ گفتگو بھی ہم نے کرنی ہے بہت پیارے مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھانے ہیں آپ کال نمبر دیکھ رہے ہیں واٹس اپ نمبر دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کی بھی سہولت آپ کے لیے ہے وہ بھی کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے رکنشورہ علی بھائی سے آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں یا بنگلہ دیش کے تین دن کے اجتماع کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ کال کیجیے ان کو سلسلے میں ضرور جگہ دی جائے گی. اور سلسلے کا کو ضرور سارے اور بہت سارے مقدس مقامات بھی ہیں تاریخی مقامات ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں آئیے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتار کی بدولت کی ہے میری قسمت کتار کی بدولت کی ہے میری قسمت کتار کی بدولت علم کا مجھ کو عطا کر خدا علم ملے از علماء علم علم ملے از بائے علماء امین امین بہت پیاری دعا بھی تھی اس شعر کے اندر اسا صاحب یہ بھی ارشاد فرمائی تھا فرمائیے گا کہ جو یمن کے اندر آپ کا سفر رہا تو کون سے مدنی کام کے لیے آپ نے یہ مدنی دورہ فرمایا تھا اور مقاصد کیا تھے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ پاکستان میں بھی کام کرتا ہے دنیا کے اور حصوں میں بھی کام کرتا ہے اس شعبے کا نام ہے رابطہ بالعلماء والمشایخ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا شعبہ ہے پوری اس کی مجالس ہوتی ہیں علماء اکرام سے رابطے رکھنا اور ان سے تعلق رکھنا تو اس سفر کے جو بنیادی مقاصد میں جو نمایاں تھا وہ تو یہی تھا کہ علماء اکرام سے رابطہ اور اتصال رہے دوسرا وہاں جو جن کے پاس ہم گئے تھے جو ہمارے میزبان تھے دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں جی شیخ حبیب عمر ان کے بیٹے کی شادی تھی اشاند. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں مدعو کیا تھا علما کانفرنس بھی تھی اس موقع پر اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ <تصفح> سمجھے کہ پورا ہفتہ جو ہے اس انداز سے وہاں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آپ کو سونے کے لیے بڑی مشکل سے وقت ملے <تصفح> <تصفح> تو <تصفح> مختلف پروگرام تھے مختلف محفل میں شرکت تھی مختلف معاملات علمی معاملات رہے سارے अशारा. ایک باہم تبادلہ خیال اور باہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا سلسلہ رہا یمن جو ہے وہ آ, تو ہم چلے گئے لیکن یمن جانے کے بعد آج یہ سلسلہ کیوں کر رہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کیا خیال ہے علی بھائی भी. اس کا بھی ایک مقصد ہے تو اس یعنی اس کی نیتیں کیا نیتیں میرے پیش نظر رہی جی ایک تو یہ ہے کہ آ, ہم اہل سنت جو ہیں دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں ماشاء اللہ اور ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے ساتھ و سلام یا مافلیں مول مولی شریف یا صرف جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں یا شریف میں ہی ہوتی ہیں بلکہ ارب و عجم میں تمام جگہوں پر ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو پذیرائی ہے دعوت اسلامی اس کے تعلق سے جو محبت ہے وہ السمت اللہ ہر جگہ موجود ہے اگر دعوت اسلامی کی محبت نہ ہوتی تو ہمیں دعوت نامہ کیوں آتا مطلب دعوت نامہ مجھے تھوڑی آیا تھا دعوت, دعوت نامہ تو تنظیم کو آیا تھا تحریک کو آیا تھا تو یہ تحریک کی پذیرائی ہے اور امیر علیہ سنت کے تعلق سے جو محبت میں نے وہاں لوگوں میں دیکھی یعنی جس جس نے وہاں نام سنا ہوا تھا امیر علیہ سنت کا وہ ملاقات کے بعد پہلا جملہ یادہ کرتا تھا کہ امیر علیہ سنت کیسے ہیں سبحان شیخ ریاض قادری صاحب جو ہیں وہ کیسے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے سبحان اللہ دو چار مشائق تو وہ ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے حج پہ ملاقات کی تھی کیا بات ہے ایک اور عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں ان, کے ان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر شیخ حبیب جوفری جی وہ بھی وہاں شکلائے ہوئے تھے تو ہم پہلی دفعہ جب ان سے ملے تو ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے برابر میں مفتی تریم بیٹھے ہوئے تھے جی وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں مفتی تریم صاحب کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ شیخ مولانا الیاس خالی صاحب کے مریدین ہیں مجھے جب بیان کے لیے بلایا گیا تو مجھے اس بات پر زیادہ خوشی ہوئی کہ اعلان کیا گیا کہ شیخ الیاس اختار قادر صاحب کی جماعت سے فلان صاحب آتے ہیں یعنی امریکنت ہماری پہچان ہے اور امریک جو پہچان ہماری ہیں صرف یعنی پاک کو ہند کے لوگ ہی نہیں بلکہ عرب کے ٹھیک ٹھاک لوگ جانتے ہیں کیا بات ہے اور جہاں قدم رکھیں آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کی پذیرائی ہے پچھلے دنوں ہمارے ہمارے شا... قافلے میں شاہ بھائی تھے فرقان بھائی تھے ہمارے راشد بھائی جو روح روا تھے اس قافلے کے اتفاق ہے کہ ان میں سے آج کوئی بھی باول مدینہ موجود نہیں ہے اور دو دن پہلے تینوں ہی موجود تھے تو ہماری نیت تھی کہ ہم نے اچانک ڈیزائن کیا اس کے بعد آگے سپیس بھی نہیں تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایک شابے گئے پچھلے دنوں کرگستان وہ پہلے فرد تھے جو دعوت صاحب کی طرف سے اس ملک میں جا کے اترے اور وہاں ایک جو ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہاں پر جو ماشاء اللہ علماء اکرام کے ساتھ ایک روابط قائم ہوئے اعلی تل رحماس کو جاننے والے وہاں موجود تھے جنہوں نے اعلی کی کتابیں پڑھی تھی وہ موجود تھے اور تقریباً اٹھارہ کے قریب علماء اکرام جو ہیں وہ ابھی جو نشست ہو رہی تھی اس میں آنا چاہتے تھے کہ کچھ ویزا پرابلم ہوئی تو وہ نہیں آ سکے تو یوں جو دعوت اسلامی کا پیغام الحمد وہ دنیا میں جہاں نہیں بھی پھیلا یعنی باقاعدہ کوئی مدنی کام نہیں بھی ہے لیکن دعوت سامی کا تعارف امیر علیہ کا تعارف امام علیہ سنت کا تعارف بہرحال موجود ہے میں بیان کر کے فارغ ہوا تو وہاں اس جامعہ کے ایک استاد تھے جنہیں وہاں موقع کہا جاتا ہے ماشاء اللہ نوجوان ہیں لیکن واقعات موقعے کے تاریخ اور جغرافیہ کے استاد ہیں انہوں نے اپنی کتابیں پیش کی تو انہوں نے مجھے کے کہا کہ یعنی میرا بیان کا موضوع تھا کہ آپس کے تعلقات اور اس طرح کی ملاقاتوں کے فوائد یہ میرا ایک کل مات ادا کیا تھا میں نے تو تو انہوں نے جب میں فارغ آیا تو اعلی ہیں نا وہ بھی ملک یمن سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم سے مل چکے ہیں کون سے کہا شیخ جمل اللیل سے شیخ جمل اللیل کا واقعہ مشہور ہے آشاللہ. تو انہوں نے کہا ان کا واقعہ تو واقعہ پڑے انہوں نے اعلی کو پڑا ہوا تھا اور اعلی کو پڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اعلی کا تعلق تھا علماء عرب کے ساتھ وہ تعلق بھی ان کو سے موجود تھا تو واقعات تو آج بہت سارے ہیں اور سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ ہم گئے تو یمن تھے یہ عمان بیچ میں کہاں سے آ گیا جی آپ ہی بتائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی جغرافی کا جاننا جو ہے نا اس کے بھی اپنی ایک وہ ہوتی ہے اس کی دینی فوائد ہوتے ہیں جغرافی کے جاننے کے اس سے چلتا ہے کہ دین اسلام کی جو خدمت ہے وہ کہاں کہاں ہوئی ہے اور کتابیں پڑھتے ہوئے پھر مختلف جگہوں کے نام آتے ہیں اب میں پچھلے مطلب گزشتہ مرتبہ جو کتب کانفرنس میں گیا کتب نمائش میں گیا جی. شارجہ میں تھی شارجہ میں تو وہاں مجھے ایک مکتبے والا ملا مورکو سے تعلق رکھتا تھا وہ میں نے سو پوچھا یہ بلاد مغرب کیا ہوتے ہیں اچھا بلاد مغرب بلاد مغربی مغربی ممالک ممالک کون کون سے ممالک ان میں آتے ہیں مجھے تھوڑا تو آئیڈیا تھا لیکن میں مجھے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی تیونس الجزائر مراکش مورکو اور ایک دو نام انہوں نے اور لیے یہ سارے بلاد مغرب میں آتے ہیں ہمارے کچھ مشائق وہ ہیں کچھ ابزگان دین وہ ہیں کہ جن کا تعلق ان ممالک سے ہے جیسا کہ صاحب خیرات یہ مراکش کے ہیں اور بہت سارے امام احمد زروخ ہیں تصوف کی کوئی کتاب ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی یہ ان ممالک کے ہیں تو جو یوں سمجھیے کہ بہت نمایاں طور پر جن ممالک کے اندر دین اسلام کی آبیاری ہوئی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کے طرح ہم رجوع کرتے ہیں وہ کتابیں حجاز مقدس کے بعد جو ہے وہ بغداد شریف علی اللہ کا سرچما رہا ہے مغربی ممالک پھر مصر یعنی بڑے بڑے کابرین کا تعلق آپ کو مصر سے آئے گا امام ابن حجر ہوں امام سیوتی ہوں امام شافی جو ہیں وہ بھی انہوں نے مصر میں ایک وقت گزارا ماشاء اس کے بعد یمن اور یمن میں بھی خاص جو حدر موت صبح ہے حدر موت صوبہ جو ہے وہ علمی حوالے سے جس صوبہ میں ہم گئے تھے وہ حدر موت صبح تھا اچھا علمی حوالے سے ایک نمایاں جو ہے وہ نام ہے اب یمن کے اصل میں ہے دو حصے ایک شمالی یمن ایک جنوبی یمن اور آپ کہاں پہ شیٹ لے جاتے ہیں انیس سو سے پہلے یعنی یمن جو آزاد ہوا ہے یہ ہوا ہے انیس سو میں اور انیس سو سے پہلے یہاں دو حکومتیں تھیں ایک جنوبی یمن میں ایک شمالی یمن میں تو ہم لوگ گئے تھے جنوبی یمن شمالی یمن میں سنا وغیرہ جہاں آج حالات خراب ہیں یہ علاقے تھے لیکن یہاں حالات بہتر تھے اور بائی روڈ یہاں سے جانا تھا اور بائی روڈ جانے کے لئے عمان اترنا ضروری تھا تو عمان پہنچ کر ہم بائی روڈ روانہ ہوئے ماشاء تقریباً جو ہے وہ بارہ سے پندرہ گھنٹے کا راستہ تھا اللہ بائی روڈ بائی روڈ کا اور تریم شہر جو ہے وہ ہماری منزل تھی ہم تریم شہر پہنچے تریم شہر جو ہے ایک دو پوجوں سے شہرت ہے اچھا ایک تو یہ کہ یہاں ہزاروں اولیاء اللہ متفون ہے یعنی یہ دوسرا بغداد ہے اچھا جس طریقے سے بغداد شریف میں قصرت مزارات پائے جاتے ہیں اور مزارات کو ماننے والے پائے جاتے ہیں الحمدللہ یعنی مزارات کا ادب کرنے والے احترام کرنے والے اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے والے ماشاءاللہ تریم کی بھی یہی صورتحال ہے ماشاءاللہ اور دوسری جو یہاں اہم چیز ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی مساجد یعنی بہت قدیم قدیم مساجد ایسی مساجد جو سدیوں پہلے بنائی گئی تھیں آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں صرف مرمت کی جاتی ہے اللہ اور مزارات کی بات ہو رہی ہے تو تریم سے کوئی اسی کلومیٹر دور حضرت سیدنا ہود علی علیہ السلام کا مزار ہے سبحان عشان عشان اچھا ملک یمن میں ایک تو یہ ہیں جن کا مزار ہے علی یعنی نبی علیہ السلام حضرت حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ, علیہ السلام جو ہیں جی ان کا مزار بھی یمن میں تھا تھا اب یمن میں نہیں ہے اس پہلے کا جواب یہ ہے کہ جو سلالہ شہر ہے عمان کا جی سلاالہ بھی ساحلی شہر ہے یہ یمن کا حصہ ہوتا تھا اور سننے میں یہ آتا ہے کہ موجودہ جو شاہ ہیں ان کے والدہ کو جہیز میں دے دیا گیا تھا تو یوں جو وہ سلاالہ کا علاقہ ہے تو یعنی وہ سلاالہ جو شہر ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں اپریل سے لے کر سپٹمبر تک مسلسل بارش ہوتی ہے جون جولائی میں انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے تو سلالہ شہر سے تقریباً اچھا صاحب آپ نے بتا دیا کہ پہلے مزار شروع تھا اب نہیں ہے کنفیوژن کو دور فرما دیا آپ نے تقریباً 130 کلومیٹر دور حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے وہاں بھی میری آزی ہوئی اشا اشا لیکن بارد بارد وہ مزار اب اس حصے میں پڑتا ہے اچھا تو حضرت حود علاء نبین والا السلام کا جو مزار پر انوار ہے ہم اس میں پہنچے وہاں حاضر دی الحمدللہ للہ العالمین اور وہاں ایک عجیب چیز دیکھی عجیب چیز کہ ایک پوری بستی آباد ہے کم و بیش اس بستی میں کم از کم تین چار سو گھر تو ہوں گے اور بعض عمارتیں تو ایسی ہیں جو بالکل فلیٹ نما ہیں فلیٹ بنے ہوئے لیکن وہاں رہتا کوئی بھی نہیں ہے اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے جی تو اگر پیکج کی طرف چلیں تو برکت کے لیے جو ہے ہم نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں مطلب ان کی برکتیں لیتے ہیں مدری چلیں گے آپ کی کالز بھی لینی ہے مگر آئیے اس سے پہلے ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ حضرت ہوں نبی نلیہ سلاۃ السلام کا مزار مبارک بھی اس میں موجود ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور بہت غور سے دیکھنے والا مدنی گلدستہ ہے اور اس کی ایک خاصیت بھی ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو مفتی صاحب نے کچھ گفتگو مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں اس مدنی گلدستے کے اندر بغور آپ نے دیکھنا ہے اور آئیے چلتے ہیں اس بہت ہی پیارے مدنی گلدستے کی طرف سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور پیارے بھائیوں اور مدنی کے میں اس وقت ایک بستے میں موجود ہوں بستیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور آپ بھی بہت ساری بستیوں میں گزرے ہوں گے بہت ساری بستیوں سے آپ گزر کر گئے ہوں گے اپنے گھر دیکھے ہوں گے گھروں کے دروازے دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے آج تک کوئی ایسی بستیاں نہیں دیکھی ہوگی جس میں کوئی شخص آباد نہ ہو جی ہاں میرے پیچھے جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ کچے گھر ہیں کچھ پکے گھر ہیں کچھ ڈبل اسٹوری ہیں پکے بنے ہوئے پیچھے کچھ فلیٹ نما گھر بھی موجود ہیں بستی تو ہے گھر تو ہیں گلیاں تو ہیں لیکن اس وقت ان گھروں میں کوئی بھی آباد نہیں ہے وزو خانہ بھی موجود ہے نماز کے جگہ بھی موجود ہیں ہم بھی وزو کیا ہے پانی بھی تازہ تھا باتھ بھی موجود ہیں لیکن اس بستی میں کوئی نہیں رہتا یہ بستی ایسی بستی ہے جو سال میں صرف تین دن کے لئے آباد ہوتی ہے ہم موجود ہیں ملک یمن میں اور تریم ایک شہر ہے ملک یمن کا اس سے مزید ایک گھنٹے کی مسافت پر ہم آئے ہیں لگ بھگ سو کلو میٹر یا اس سے زیادہ تو ہوگا تقریباً ایک گھنٹہ میں لگا ہے آنے میں اور ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک مبارک سرزمین ہے اور یہاں نبی اللہ حو علا نبی نالسطلام کا مزار پر انوار ہے یہ بستی بتا رہی ہے کہ جب ان کا ارس آتا ہے تو یہ بستی بھر جاتی ہے محلے آباد ہو جاتے ہیں جو مسلح بنائے ہوئے نماز کے وہ ربات میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی درست میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑا ہی عجیب بتایا گیا ہے کہ اس بستی کا منظر ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ زہر میں فلہ عالم کا بیان ہے تو پوری بستی والے اس عالم کے پاس چلے جاتے ہیں اس کا بیان سنتے ہیں اصل میں فلہ عالم کا بیان ہے اس کے پاس پوری بستی والے جاتے ہیں وہاں اس کا بیان سنتے ہیں اس پورے اس کے اندر کوئی خاتون نہیں آتی کوئی کھیل تماشے نہیں ہوتے ازکار ہوتے ہیں علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں دنیا بھر سے خاص طور پر عرب علماء یہاں تشریف لاتے ہیں اپنے روحانی فیوز کو عام کرتے ہیں روحانی فیوز کو بانٹتے ہیں تین دن ذکر اسکار وظائف دو دو سلام حضرت نبی اللہ علیہ نبی علیہ ساتو السلام کے بارگاہ استغاثہ استمداد ان کے وسیل سے دعا یہ امور چل رہے ہوتے ہیں مزار انوار ہے یہ حضرت ہود اللہ علی نبی علیہ سات و السلام کا مزار ہے شابان کے مہینے میں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے ان کی یاد منائی جاتی ہے اللہ تبارک بتائے ان کے فیوز کو عام کرے آمین اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ہر نبی معظم ہے مقرم ہے شان والا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شان میں منزل میں رفعت میں مقام میں قرم میں روز بروز مزید اضافہ فرمائے آمین اور دیگر انبیاء علی اسلام کے بھی مقام مرتبے بلندی میں رفعت میں شان میں مزید اضافہ فرمائے اور کروڑا کروڑ رحمت نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر نبی علیہ السلام پر بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم ودا ودا ودا پر یہ یہ اللہ مدنی چلنگ کے ناظرین واقعی جب یہ ابھی تو مدنی گلدستہ میں نے یہ دوسری بار دیکھا ہے شاید لیکن جب سلسلے کی تیاری کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ دیکھا تھا تو واقعی ایمان تازہ ہو گیا تھا اور بہت سرور ملا تھا بڑا مزہ ملا تھا اس مدنی گلدسے کو دیکھتے وقت امید ہے کہ آپ کو بھی بڑا سرور ملا ہوا ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان کے مزار پر وہاں جانا بھی نصیب فرمائے آمین اور وہاں جا کر برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں لینا بھی نصیب فرمایا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمایا مفتی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جیسا کہ اپنے جو مدنی پھولوں میں ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ بستی پورا سال خالی رہتی ہے ویران رہتی ہے لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پانی تازہ تھا وضو بھی آپ نے فرمایا مسجد بھی وہاں پر آپ کو نظر آئی اور کیا جب وہاں پر کوئی رہتا ہے نہیں ہے تو وہاں کے انتظامات پھر ایک بندہ گھر میں رہتا ہے چار دن کے لیے کہیں چلا جائے تو واپس آئے تو مٹی اٹی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے مطلب حالات خراب ہو جاتے ہیں معاملات تو پورا سال ان کی حفاظت صفائی ستھرائی وغیرہ وہاں کے انتظامات کیا فرماتے ہیں اس سے دیکھیں چوری چکارے تو ہوتی نہیں ہوگی یہی سمجھ میں آتا ہے اور دوسرا یہ کہ صفائی ستھرائی کی جو بات جہاں تک کی گئی ہے تو ظاہر بات جو لوگ آ کر ٹہرتے ہوں گے चीज़ لوگوں نے اپنے بنوائی ہوئی جگہیں تاکہ وہ آ کے وہیں ٹہرے تو پھر وہ صفائی ستھرائی بھی کرتے ہوں گے کیا اہتمام کی طرف اشارہ ہے یہ جی ایک اہتمام ہے جی لوگوں کا <coughs> اچھا ہمارے راشد بھائی ہمارے ساتھ تھے جی تو وہ بتا رہے تھے وہ پچھلے سال موجود تھے مزار شریف یعنی ارس شریف کے موقع پر موجود تھے اور ان کے پاس اپنی بنائی ویڈیوز بھی تھی تو باقاعدہ مکتبے بھی لگے ہوئے تھے اچھا مطلب ہوٹل اور دیگر ضروریاتی زندگی کے साथ شہر آباد ہو جاتا پورا شہر کی ہر چیز مل جاتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پوری بستی میں جب یہ آباد ہوتی ہے جی ایک بھی عورت نہیں آتی کیا, بات کیا بات نہ کوئی جو ہے وہ کھیل تماشے ہوتے ہیں نہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو تعلیمات اہل سنت کی مزارات کے تعلق سے ان تعلیمات کے طریقے پر جو ہے وہ عرص منعقد ہوتا ہے یہ شبان میں ہوتا ہے ہر مم سال شبان کے مہینے میں ہوتا ہے پندرہ شابان کے آس پاس یہ ہر سال ہوتا ہے ماشاء مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کچھ اس مزار کی تاریخ کے بارے میں کہ کب سے قائم ہے یہ دیکھیں ظاہر حبود اللہ والی کے برگزیدہ بندے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف دو چار صدی پرانا ہو جی جی امام عمر مہدار کے متعلق میں نے ایک واقعہ سنا یہاں پر پیچھے نہر بہتی ہے بارش ہو تو وہ بہتی ہے اس سے خشک رہتی ہے تو امام عمر میدار جو ہیں وہ ہیں کوئی ساتوی صدی کے ساتویں صدی کے جی. کہ وہ یہاں آیا کرتے تھے اور وہ آکے کے پہلے اس نہر میں غسل فرماتے اور پھر یہاں آتے مراشر پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے پڑھی اس میں کوئی اذکار تھے وہ بزرگانہ دن کے بیان کردہ وہ اذکار تھے وہ بھی پڑھنے کے ساتھ ملی تو یوں صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمد للہ اور مزار یقینا مدنی چلنگ کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں آپ سب کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے کچھ آپ کے کالز بھی ہیں اور آپ سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے آئیے مدنی چلنگ کے ناظرین کو اپنے سلسلے کا حصہ ملاتے ہیں اور آپ کے کالز کو جو ہے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکات محمود احمد اطاری ہند کے شہر مینڈل سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ از وجل سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری و ساری ہے اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل ہو رہے ہیں تو عرض یہ کرنی ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ از وجل سنتے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ ملتا ہے اور اس میں سفر کا موقع بھی مل جاتا ہے تو الحمدللہ للہ یہ جو میں نے محسوس کیا اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں تو الحمدللہ للہ سفر جو ہے وہ ہمارے لیے چاہے وہ چھوٹے موٹے سفر کیوں نہ ہو لیکن دی دی الحمدللہ وہ سفر میں سعادت مل رہی ہے تو اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں سفر مدینہ بھی آمین اللہ تعالی آپ کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے اور غالبا جس طرف آپ توجہ دلا رہے تھے وہ مدنی قافلہ تھا واقعی مدنی قافلے میں بھی سفر کی شعادت جو بھی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کو مل جایا کرتی ہے اور مدنی قافلے کی تو کیا بات ہے امیر عالیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں علم میں دن سکھایا جاتا ہے جی نیکسٹ کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جبزم نگر حیدرآباد سے محمد اشرف اتاری گزار اطاری اردگزار صاحب مفتی علی اصغر قسم ماشاءاللہ سفر یمن کے بہت پیارے پیارے واقعات اور برکتیں بیان فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح یہاں ملک پاکستان میں ہم آشق رسول کو میلاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیگر محافل نعت منعقد بھی دیکھتے ہیں بزرگوں کے آڑا اور ایہ منانے کا سلسلہ دیکھتے ہیں بزرگوں کے مدارات پر حاضری کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کی ارشاد فرمائیں کہ یمن اور شام میں بھی آشق رسول کے یہ معمولات ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وساوف قائم ہوتے ہیں کہ شاید دوسرے ممالک میں کی اس طرح کے نہ ہوتے ہوں تو مدینہ ہماری اور سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اشرف اس کا جواب میں نے اپنی جو نیتیں بیان کی تھیں جی اس نیت میں بیان کر دیا تھا کہ یہ بھی مقصود ہے کہ اہل سنت جو ہے کسی کو میں پائے جانے والے مینڈک نہیں ہوتے اہل سنت سواد اعظم ہے سواد اعظم دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارے معمولات ہیں یہ تو ہماری روح کی غذا ہیں اور یہ ہماری پہچان ہے ہماری علامت ہے اور مطلب کہ دنیا میں جو بھی حصہ ہو اس حصے کے اندر آپ صرف مافل ملاد کو سرچ کر لیں جی کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں تو سرکاری طور پر منائی جاتی ہے جی اکثر ملکوں میں اکثر اس ملکوں میں اور, اور اپنا نیانی چھوڑا گیا ایک فیصلہ بھی جی ہے نا کہ جشن ولادت کہاں نہیں تو اس میں بھی تو دنیا بھر کے الحمدللہ یہ مناظر اور جلوس میلاد دکھائے جاتے ہیں اور پھر وہاں تو میں نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں اس کے کچھ حوال شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ خاص کر اسلام پڑھتے ہوئے تو یعنی آپ اس محفل میں موجود ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خوشی کے مارے بے ہوشی ہو جائیں کتنا اصور آتا ہے اللہ اللہ خوشی کی مارے خوشی خوشی, آب خوشی, خوشی آب ہوتی ہے اچھا یہ بھی نا کہ یہ حضرت حد اعلیٰ نبینہ علیہ صلاحت السلام کا مزار شریف یہ صدیوں پرانا مزار بھی بنا ہوا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ ارز شریف ہوتا ہے اور باقاعدہ عرس محافل علما کی آمد پھر کوئی عورت کی وہاں مقصد آنا نہیں ہوتا پھر عاشقہ نے مقصد اللہ کے نیک بندوں کے اشاک کہ انہوں نے اپنے گھر بنا کے چھوڑ دیے جیسا آپ فرما رہے ہیں نا کہ گھر کسی نہ کسی نے بنائے ہوں گے دیکھیں نا مزارات سے محبت آرات سے محبت یقیناً گھر بنانے کا ایک مقصد تو یہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی میں ملے یا گھر ہو یہاں آتے رہیں حاضریاں دیتے رہیں تو یہ پاکستان یا یہ ہندو پاک تو نہیں ہے نا کہ جہاں مزار بھی ہے اور ارس بھی آپ ہے جہاں چلے جائیں آپ مصر میں چلے جائیں ازر میں کتنے مزارات ہیں کیا بات امام بسری کا مزار کہاں ہے مصر میں امام حسین عدل عنہ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ازر میں مدفون ہے بڑے بڑے کے ہمارے مزارات پائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ہوتی ہیں دنیا میں ہر جگہ یہ معاملات ہیں جی بالکل اس کے حوالے سے مدنی گلدستے بھی ہیں جیسا کہ ہمارے اشرف بھائی نے زمزم نگر حیدرآباد سے کال کر کے یہ جو سوال کیا ہے تو زمزم اپنا اشرف بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ شاء آپ کو یمن کے مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں اور ایک منظنی گلدستہ تو اس میں بالخصوص میلا شریف سے متعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو دکھائیں گے اور جو کال کر رہے ہیں اسلامی بھائی یا جو ایس ایم ایس کر رہے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا کہ اس طرح کے حوالے سے ہمیں کال نہ کریں بالخصوص مفتی صاحب کے سفر کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے حوالے سے اور سفر نامے کے حوالے سے مفتی صاحب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جب ہم نے مدری گلدستہ چلایا تھا تو مفتی اقبال مفتی صاحب سے ہم نے خصوصی اجازت بھی لے لی تھی مفتا صاحب نے فرمایا کہ جو چاہے پوچھیں آپ آج آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کریں اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں گویا کہ مفتی صاحب حاضر ہیں آپ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں تو مفتی صاحب نے جو اجازت دی وہ آپ نے اس کا بالکل اعلان عام کر دیا جی میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں ظاہر ہے کہ اب سوالت کروں گا ابھی مفتی صاحب سے اور سلسلہ آگے لے کر بھی جانا ہے تو جو کال کر رہے ہیں اسلامی بھائی وہ افتتاح کی کال نہ کریں اور شریع مسائل جی شرع مسائل نہ پوچھے یہ تو ہوتا ہے مفتی صاحب مفتی صاحب کو دیکھ کے شرعی مسائل ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے طبیعت اور جو ہے وہ وکیل کو دیکھ کے کیس مکینک کو دیکھ کے گاڑی یاد آتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اصل میں ہمارے سلسلے کا پھر فارمیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اس لیے ہم اس طرح کی کال سلسلے میں نہیں لیں گے اس طرح سب کی اجازت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں جی نیکسٹ کال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ذلفقار علی سدی کی فاروق نگر لال کا نام سے ماشاء اللہ مدنی سفر نامہ میں حاج علی بھائی یہ کنٹھے جو بنگلہ دیش میں ترحظیم شان اور اجتماع ہو رہا ہے تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے خیال میں علی بھائی کے طرف جا رہا ہے اور پاپا کی نظر ہے نگران سورا کی نظر ہے مگر کی کاوش جو ہے وہ علی بھائی کی ہے علی <اللو> بھائی کو ان شاء اللہ تعالیٰ کروا سکا ہوگا ان شاء اللہ ہماری طرف سے علی بھائی کو سب کو مبارک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم <سلام> السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> سیاح اختار غلامی یاسین اختاری گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاء بہت پیارا ہے اس کے اندر ہمیں کافی جگہ جو مبلگین شورہ جاتے ہیں وہاں کی مدنی بہاریں اور وہاں کی دلچسپ باتیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں بھی سمیٹنا نصیب فرمائے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے تعلیمی اجزام آپ نے کیسے انداز سے گزارے اور ایک طالب علم کو جو ہے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے پڑھائی کے دوران براہ کرم حکمائی فرما دے اور ہند بھی آپ کا سفر ہو مفتی صاحب کرم فرمائیے جی مفتی صاحب ہند جانے کی اتنی خواہش ہے اللہ علیہ وسلم اور اس خواہش کا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وہاں علماء کی کثرت پائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کتنی ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ میں وہاں بھی جب اولما کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کسی نے کسی مسئلے پر ہی ڈسکس ہوئی ہے جیسے ایک بہت بڑے شیک کے ساتھ میں وہاں بیٹھا تو حلال گوشت پر میری گفتگو ہوئی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہلال گوشت کا مسئلہ ہے تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا کہ یہاں اس شہر میں برازیلی مرغی نہیں پائی جاتی آپ بے فکر رہیں پہلے تو مجھے, جی مجھے دلایا جی تو میں نے کہا نہیں میں مسئلے کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کتاب کا نام بھی دیا کہ یہ فلا کتاب ان کے جاننے والے نے لکھی آپ اسے پڑھیں انہوں نے اپنا موقع بیان کیا اور وہی موقع بیان کیا جو ہم بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ شافی عالم تھے جی کہ گوشت کے اندر اصل جو ہے وہ حرمت ہے حرام ہونا ہے جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اسے نہ کھایا جائے یوں ہند میں الحمد علماء کی بہار ہے ایک سے بڑھ کر ایک محقے کون پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دل لائے کہ بیٹھتا نصیب ہو آمین کچھ ایسا ایم بھی ہے ہمارے پاس ایک محمد مجاہد اتاری ہیں اور کہتے ہیں کہ واجی مفتی اصغر علی اتاری علی اصغر اطاری صاحب کی کیا بات ہے بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور استا سب ایک آپ نے اجازت دی ہی ہے جی جی ایک سوال کرنا چاہوں گا جو میرے میرا سوال نہیں ہے یہ ہمارے ناظر جی جی میں سے سائن بھائی کا ہے پلیز یہ بتائیں کہ ہمیشہ مفتی صاحب سیریس بہت رہتے ہیں کیا یہ اپنے گھر میں بھی اسی طرح رہتے ہیں تو اس کا جواب آپ سے چاہیں گے لیکن پہلے میں عرض کروں گا کہ ہم تو بڑی خوش والے انداز میں سلسلہ بھی کر رہے ہیں مسکراتوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہو رہی ہے علی بھائی تو ضمانت کروا لی ہے کہ میری طرف سے نہیں ہے جیسے آیا ہے وہ بڑھا رہا ہوں جی <laughs> دیکھیں جس طرح کا فورم ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ہونا یقینی امر ہے اب انسان کسی مجسمے کا نام تو ہے نہیں کہ وہ ہر جگہ سنجیدہ ہی رہے گا تو انسان ایک مزاج رکھتا ہے اس مزاج کے اندر حسب حال سنجیدگی تو آئے گی اب زیادہ تر جو مجھے لوگوں نے دیکھا ہے وہ حکام تیارت میں دیکھا ہے <laughs> جہاں ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے لائیو کال ہوتی ہے یعنی ایم سی آر میں ضرور آتی ہے این پی سی آر میں जी ہمیں जी نہیں پتا ہوتا کہ کس موضوع پر کال آئی ہے اب ساری غور و فکر اور ساری سوچ اس مسئلے پہ جاری ہوتی ہے بعد اوقات جو ہے وہ میزبان کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں توجہ بڑھ جائے گی پہلے اپنا جواب پورا کر لیں تو مواقع زندگی کے لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسے صورتحال ہوتی ہے جی یہ تاثر غلط ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے واقعی موضوع کی جو ہے وہ اہمیت حساسیت بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ شرح مسائل بیان کر رہے ہیں مفتی صاحب تو اس اسم نے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے داود اتاری داؤد اتاری ہیں لاہور سے کہتے ہیں کہ مدنی سفر نامہ سلسلہ بہت گڈ پروگرام ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک اور ایسے میں ہے کہتے ہیں جنید رضا خیر پور سے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک آپ لوگوں نے نہیں دکھایا جنید بھائی آپ نے شاید مدنی گلدستہ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھا نہیں ان کا سوال صحیح ہے ان کا سوال صحیح ہے ہمارا یہ پیکج جو ہے وہ پورا نہیں چلا میں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی قبر انور کا معاملہ ہے میں اندر جا کے ریکارڈنگ نہیں کروں گا اللہ اللہ تو اس لیے میں باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں گا دکھایا کہ جو انبیاء کے حکام ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اچھا اور میں یہ بھی ایک نئی بات سے سیکھنے کو احتیاط کروں گا میں ان کی قبر کے پاس جا کے بلند نہیں بولوں گا تو پھر ہم نے باہر جا کے بھی کچھ بار بیٹھ کے بھی گفتگو کی ہے کچھ اس گفتگو میں نے وضاحت کی تھی تو مزار سے مراد ان کا قبر انور ہو گئی ہاں پھر صحیح ہے جنید بھائی اتفاق کریں آپ سے استاذ نے بہت اچھا جواب دیا ہے ایک اور ایسے مسئلہ آئے ہے کہ آ, مدنی سفر نامے میں مفتی صاحب بتا دیں کہ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا جہاں دین کی بات کرنا مشکل ہو یہ ایک سوال ہے اور ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ آپ میں اتنی آجزی کیسے ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا استا صاحب بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو جانتے ہیں جی دینی بات کرنا مشکل معلوم ہوا یہ بھی ایک سوال ہے نا یہ بھی ایک تھا دیکھیے دینی بات مشکل جو ہے نا وہ الحمدللہ کوئی ایسا موقع میرے میں نہیں کوئی آیا ہو صرف بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ بات کس طرح کی جائے کہ کوئی آدمی بالکل نیا ہوتا ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے نا واقف ہوتا ہے اور پھر یہ خوف لائق ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اسے ہم اگلا جو مسئلہ بیان کریں گے تو وہ نہ کیا ہوگا اس کے ہضم اند... ہوگا نہیں ہوگا لیکن بیان ہم کرتے ہی ہیں لیکن اس کے لیے پھر ایک تمہید بیانی... بیان کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے ایک بیک گراؤنڈ بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو بات ہم بیان کرنے لگے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اے... طلاق واقع ہو رہی ہے اس کے تو پہلے ہلا ہوا ہے کیسے برداشت کرے گا یعنی اس کی وجاہت پیش نظر رہی ہو اور دینی بات کرنا مشکل ہو ایسی بات نہیں ہے یا کوئی جابر ظالم ہو اور سے مشکل ہو ایسا اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا موقع نہیں آیا اور نہ <تصفح> ہی دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے یا ای دعوت اسلامی کے ماحول میں یا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے سامنے یا دعوت اسلامی کی پالیسیز کے تعلق سے ہم کوئی بات بیان کریں تو ہمیں ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے ایسا ماحول نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین اگر کسی بھی جگہ کوئی چھوٹی بھوٹی غلطی بھی نظر آتی ہے اور بیان کے جائے تو وہ احسن انداز میں قبول کے جاتی ہے اور وہ بات مانے جاتی ہے الحمدللہ آئیے <سؤال> مذنی صلی اللہ کے ناظرین ایک, بہت ایک اور بہت پیارا مذنی کو لستا ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مجھ کو ملی ہے بس قطار کی بدولت بدولت کی ہے میری قسمت کی بدولت کی ہے میری قسمت، کی بدولت اپنا سبحان اللہ کے بہت پیارا مدنی ملدستہ تھا ہمارے جو میزبان تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جی اور سب سے پہلے تو ہم نے جو پہلی ملاقات تھی ان کے گھر پر انہوں نے دعوت رکھی تھی امیر سنت نے مکتوب روانہ کیا تھا ان کے نام اللہ جس میں میلاد شریف کی یعنی ربی الاول کی مبارکباد تھی اور ان کے جو صاحبزادے کا نکاح تھا उस... ان کے لیے مبارکباد تھی تو وہ مکتوب بھی ہم نے پیش کیا اور اسے ہی پڑھ رہے تھے یہ بارد بارد تو اچھا وہاں ہمارا جو معمولات رہے وہ اس طریقے سے رہے کہ جو مرکزی وہاں جگہ تھی وہاں پر مختلف ایونٹ چلتے رہے جی خاص طور پر علما کانفرنس کے تعلق سے اور کچھ جو ہے وہ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں لے جایا جاتا تھا وہاں محفلیں مول شریف ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ جب ہم پہنچے ہیں جس دن ہم گئے ہیں اس دن بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے مطلب پندرہ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کریں گے یا محفل ہو رہی ہے اس میں بیٹھیں گے ہم نے کہا یار محفل میں بیٹھتے ہیں چار پانچ دن ہیں تو لے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ کرسی بھی اویلیبل نہیں ہے شام زمین میں بیٹھتے ہیں کوئی ایسا نہیں کیونکہ بالکل پیک پر تھا پروگرام ختم ہونے والا تھا اس پروگرام کے بعد باقاعدہ اعلان ہوا اس کا کلپ تو تھا پتہ نہیں کہ ریکارڈنگ تیار ہو گیا نہیں باقاعدہ اعلان ہوا کہ زور کے بعد فلاں دن فلاں مسجد میں مولد شریف ہے مغرب کے بعد فلاں مسجد میں شیخوا فلاں مسجد میں پورا اعلان ہوا یعنی حاصل مول شریف کا تو یہ وہاں ایک معمول تھا تو پہلے دن جو ہے یعنی کہ جو اگلا دن تھا ہمارا پہنچنے کے بعد ایک مسجد تھی ریبات اس میں ہماری حاضری ہوئی وہ ایک پرانا علاقہ تھا وہاں پر مغربی کے بعد محفل میلاد تھی سوک والی مسجد سوکھ کے پاس تھی وہ مسجد سکھ بازار کو کہتے ہیں تو ایک صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ روانہ کیے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور راستے میں کچھ مشہور مساجد ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس محفل میں جانے سے پہلے ہم ایک مسجد میں گئے قطب وقت گزرے امام عمر مہدار رحمت اللہ تعالی علیہ ساتویں صدی کے بزرگ ہیں تو وہ ان کی مسجد تھی تو اس مسجد کی خصوصیت یہ تھی وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور دنیا کا سب سے بڑا مینارا جو مٹی سے بنایا گیا پورا مٹی سے وہ اس مسجد میں موجود ہم وہ دکھا بھی سکتے ہیں جی پاس موجود ہے میں نے وکی پیڈیا وغیرہ سے دیکھا تو ترپن میٹر اس کی لمبائی بتائی گئی تھی پورا مٹی سے بنایا گیا تھا اور ایک اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ منارہ ہے دنیا کا سب سے بڑا منارہ ہے کسی بھی مسجد کا جو مٹی سے بنایا گیا مٹی کے بنے ہوئے مناروں میں سب سے بلند سب سے بلند مینارا کسی مسجد کا کیا بات ہے ترپن میٹر جی کمال مہارت ہے جی دوسری مسجد میں ہم گئے وہ مسجد بالوی تھی مسجد بالوی ہم لوگ پہنچے تو وہ جو ہمارے ساتھ بندہ بھیجا تھا علمی فیلڈ نہیں تھی ان کی وہ سیکورٹی کا آدمی تھا ہمارے ساتھ بھیجا تھا تو اب ان سے ہم کچھ باتیں پوچھے وہ پھر فون پہ پوچھے کہ یہ سوال کر رہے ہیں تو اگلے دن انہوں نے بندہ بدل دیا اچھا تو اس مسجد میں ہم بیٹھے مسجد بالوی میں تو اس کے جو خطیب صاحب تھے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ سے گسطو کریں گے تو ان کے ساتھ تقریباً ہم پونا گھنٹہ بیٹھے اس مسجد کی تاریخ گفتگو ہوتی رہی بالوی مسجد کی کیا تاریخ ہے کس نے منائی کون کون سے اولیا کے یہاں مقامات ہیں بہت محبت سے انہوں نے پورا وزٹ کروایا اور گفتگو جاری رہی اگلی محفل میں جو ہے نا وہ پہنچنے کا میں ڈر وہ بار بار تاکید تھی کہ وہاں انتظار ہو رہا ہے تو یعنی ہم جس بھی پروگرام میں پہنچتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی ملاقات چل رہی ہے گفتگو چل رہی ہے تو گفتگو جاری رہے جیسے ایک مرتبہ جو ہے نا اگلا پروگرام شروع ہو چکا تھا ہمیں ایک صاحب مل گئے جو سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے ماشاءاللہ اور تھے تو نوجوان بالکل اب ان کی بعد جو کتابیں ہیں وہ توصل کے اوپر ہیں بدت کسے کہتے ہیں جو دفاع ہم کرتے ہیں وہی دفاع انہوں نے کیا ہوا تھا اب ان سے گفتگو جاری تھی تو بار بار پیغام آئے وہ پوگام شروع ہو چکا ہے جو خواہش ہوتی تھی کہ ہم آگے آگے بیٹھے ہیں اور پاس بیٹھے ہیں نمایاں جگہوں میں بیٹھے ہیں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا ہے کہ نہیں آپ آئے آگے ہیں مجھے ہے آتی ہے اتنے رش میں آپ مجھے آگے لے کے جا رہے ہو تو برال یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک تقریب کا انداز تھا ان کا ایک بہت تقریب کے الحمد للہ یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے جس قدر انہوں نے تقریب سے نوازا اور میرا بیان بھی ہوا ہے تو بالکل پیک ٹائم پر جو آخری نشست تھی یعنی جو آخری دورانیا تھا نشست کا اس میں بیان ہوا ہے اور وہ بیان وہاں کے اس ادارے کا جو ٹی وی چلتا ہے ٹی وی کیناتون اس ٹی وی پر لائیو گیا وہاں کے ریڈیو نے بھی اسے کور کیا اور اس بیان کے بعد بھی ریڈیو اور ٹی وی کا انٹرویو وغیرہ ہوا تو ہم پہنچے قدیم جگہ تھی اس مسجد میں وہاں پر مولو شریف میں شرکت کی اگلے دن پھر یہ معاملات تھے اگلے دن ہم مسجد تقوا میں پہنچے وہاں مولو شریف تھی اس میں شرکت کی دو مساجد کے پیکیجز ہیں نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں مفتی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا سفر اور مصروفیات میں تھوڑا سا وہ آپ کا جو آپ نے فرمایا تھا نا پندرہ سولہ گھنٹے کا سفر عالم بائی روڈ جی جی تو میں تھوڑی سی میری وہ گاڑی بھی وہاں پر بھی اٹکی ہوئی ہے کہ جو ہے آپ کا جدول اتنا ٹف جی اور پی در پے اور آرام بھی نہیں اور سفر جو نا ہر کے ویسے تو سفر ویسے آزمائش اور بعض جگہ روڈ بھی ازمائش والے ہوتے ہیں اچھا روڈ بہت اچھا تھا ان پندرہ سولہ گھنٹے بھائی روڈ سفر کم نہیں ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس ایک قیمت پیدا ہو گئی اور تین چار گھنٹے مشکل سے نیند ہوئی ہوگی ہماری تاج سے ہمارا جذبہ شروع ہوتا تھا تاجز سے اور دوپہر میں نو سے گیارہ کا وقفہ ہوتا تھا اور رات کو دو ڈھائی گھنٹے سوتے ہوں گے مہینہ یہ ربیع اول شریف کا تھا جی ربی اللہ ربی اللہ شریف کا تھا جی ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ یہ یمن شریف کب تشریف لے کر گئے تھے مفتی صاحب چار جو ہے وہ دسمبر کو اپنی روانگی ہوئی تھی اور بارہویں شریف کے بعد دو دسمبر کو بارہویں شریف تھی جیسے چار دسمبر کو روانگی ہوئی پانچ کو ہم پہنچے ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا پانچ تاریخ کی پہن کر رہا ہوں پانچ پر ہیں جی پانچ پر ہیں چھٹی تاریخ کو ہم مزید تخواہ میں گئے اور بھی بہت سارے معاملات رہے ساتھ تاریخ کو جو ہے وہ اس ادارے کے اندر جہاں ہم گئے تھے ہم نے ایک عجیب ملاقات دیکھی تو واقع مجھے چکر آ گئے تھے جیسے میں بدن انوار پڑھ رہے ہوں اور بارہ پندرہ صفے ہیں جو مشائق تھے وہ قبلہ رو آ گئے ٹھیک ہے اب پہلے سف اٹھی اور مشائق سے انہوں نے ہاتھ ملایا ایک ایک بندے نے اپنے جگہ کھڑی نہیں ہو جا کے دوسرے سف والوں سے ہاتھ ملایا دوسرے سف آگے بڑھی تیسری آگے بڑھی چوتھی ہر بندہ ہر بندے سے ہاتھ ملائے گا دو ہزار آدمی ہوگا کم از کم دو ہزار افراد نے ہاتھ ملایا کیا منظر اچھا میں بڑا حیران میں نے کہا یہ آج ہی ہوئی ہے روزانہ ہوتی ہے بتایا گیا روزانہ ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے ملاقات مسافہ یہ مسافہ تو ٹائم کتنا لگاؤ ازکار ڈوریشن ازکار چلتے رہتے ہیں اس دوران جو فجر کے بعد کے اسکار ہیں اچھا میں نے اس بات پہ غور کیا کہ اس کے تین فوائد تو ہیں بہرحال ایک تو یہ کہ آدمی آزی اور ان کی ساری کرتا ہے ہر خاص وام سے ملتا ہے بڑے سے بھی ملتا ہے چھوٹے سے بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اپنے سے علم میں جو افضل سے بھی ملے گا کم سے بھی ملے گا دوسرا یہ ہے کہ طلبا بھی تھے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس نیک آدمی سے ہاتھ ملانا نصیب ہو جائے بے شا. بے شا. بے شا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو عام طور پر جو ملاقات ہوتی ہے اور ہاتھ ملانا ہوتا ہے وہ جان پہچان کی بنا پر ہوتا ہے نکتہ میں نے یہ نقطہ میرے دل میں آیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہے کیا بات جان پہچان ہے بارد. نہیں ہے تب بھی ہو رہی ہے اگر اس کے کوئی مناظر ہیں تو وہ دکھاتے ہیں آپ نے فرمایا تو میرے دل میں آیا اس کا منظر تو ہونا چاہیے کہ اس طرح وہ قطار در قطار بنتی چلی گئی اور ملاقات ایسا ہی ایسا ہی تھا ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اس کے مناظر تیار نہیں کیے انہوں نے اب جو ہے وہ اگلا دن تھا تو اب ہم نے جو ہے وہ اگلے دن یہ چاہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کے جو جدول میں مزارات کی آزی اور وہ جمعے کو ہے ہم نے کہا اجتماعی طور پر جب جائیں گے سارے تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہو ٹائم ملے نہ ملے سمجھ نہیں سمجھانے کی تو جب ہم اس محفل میں نکلے تھے تو راستے مجھے ایک مکتبہ نظر آیا میں تو گاڑی سے رکوائی روک اور مکتبہ میں چلا محفل گیا چیز مل تو میں نے کہا بھئی مجھے پہلے تو یہاں کی مساجد کی تاریخ کے بارے میں کتابیں بتاؤ جو علی اللہ ہیں ان کے بارے میں کتابیں بتاؤ تو میں نے کوئی درجن بھر کتابیں تو ترین سے ماشاءاللہ ماشا تو اس میں زیادہ تر وہاں کی مساجد مطلب وہاں کی تاریخ اور جو وہاں اولیائی کرام تھے ان کی تاریخ کے تعلق سے انہیں سنی بات اور ہوتی ہے اور پھر بندہ پڑھ کے اس کو جیسے ہمیں پہلے دن ایک صاحب نے ایک مسجد دکھائی کہا کہ یہ وہ عام ڈائیور تھے وہ تو کہا کہ عباد بن بشر صاحب تھے یہ ان کی مسجد ہے اور یہ پہلی مسجد ہے شہر میں میں نے کتاب سے پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا تابعی تھے تو اتنا فرق آ جاتا ہے نا تو قدیم مسجد تھی تابعی کے سوال آیا کہ مفتی صاحب خریداری کیا کر کے آئے وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ سوچ رہے گی حافظ صاحب چلو نہیں کرتے ہم میرا جواب دیتے ٹھیک ہے میرے جواب دیتے میں نے کوئی ایک درجن سے زیادہ کتابیں خریدی وہاں سے اور دو کلو شہد خریدا بس یمنی شہد یمنی شہد مشہور ہوتا ہے اور جو لوگ یمنی شہد کو جانتے ہیں ان کے لیے آس کر دوں کہ میں نے کوئی تیس ہزار والا شہد نہیں خریدا ہزار پندرہ سو والا خریدا تیس ہزار والا بھی ہوتا ہے ہاں ہم نے وہ سے پوچھا ہم نے ہم نے کوئی اچھا شہد کون سا ہوا یہاں پہ کہنے لگے سب سے جو اچھا شہد ہے نا اس کی جو قیمت بتایا انہوں نے تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے کلو کلو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جدہ گئے نا اللہ, اللہ جدہ اللہ میں ایک جگہ ہے ہول سیل میں خوشبو کی مارکیٹ ہے میں وہاں سے خوشبو لے لیتا ہوں اپنے استعمال کے لیے ہم راستہ بول گئے اور شہد کی مارکیٹ میں آ گئے اور شہد کی مارکیٹ میں میری تو آنکھیں کھلی کھلے رہ گئی کم از کم دو ہزار دکانیں ہوں گی اس گلی میں جاؤ شہد مطلب وہ ہول سیل دکانیں اور پیپے بھرے رکھے ہوئے شہدوں کے تو وہاں سے اندازہ ہوا اس ہر دکان پہ لکھا ہوا تھا یمنی شہد یمنی شہد جدہ کے اندر جدہ کے اندر مطلب مشہور ہے تو مجھے یہ کلک ہوا کہ یہاں کا تو شہد مشہور ہے چلو لے لیتے ہیں برکت کی چیز ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے جمعرات کو ہی اپنی مزارات پر اور مساجد پر حاضری کا پروگرام بنایا اب جو انہوں نے ہمارے ساتھ گائیڈ دیا تو وہ ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے اور موقع صاف تھے اور بہت انہوں نے معلوماتی گفتگو کی اور ایک ایک جگہ انہوں نے یہ کہ ان کا ٹائم اگر انہوں نے سوچا ہوگا کہ دو گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ آٹھ گھنٹے لگوا دیے وہاں پہ اور وہ خوش دلی کے ساتھ رہے ہمارے ساتھ تو پہلے تو مساجد کی طرف چلتے ہیں اور پہلے آپ ونڈو میں لے لیجیے گا مجھے تو مساجد وہاں کون کون سے مساجد دیکھی پھر ہم مزارات کی طرف آئے تو پھر ان کی طرف چلیں گے جی وہ مساجد دکھائے مزارات دکھائے جو مفتی صاحب وہاں سے لے پہلے مساجد مساجد اولیاء کا اقتاب کا صالحین کا ایک شہر ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں شیخ عبدالرحمان عربی میں چھت کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے وہ, وہ ہستی ہیں اقابر امت میں سے جن کا لقب سکاف پڑا ہے اور ان کا لقب سکاف اس لیے پڑا ہے کہ یہ اولیاء کے لیے چھت ہے اولیاء جو ہیں اپنے وقت کے ان کی ان کی چھت کے نیچے ان کے سائے کے نیچے ہوتے تھے اس لیے یہ عبد الرحمٰن سکاف کے لائے یہ وہ مسجد ہے جو شیخ عبدالرحمان سکاف علیہ رحمان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی آئیے اس وزیر کی ذہر کرتے ہیں ہم خوب مساجد کے لیے کہتے رہے کام یعب ہوتا جزے با رحمت تیری ہے جزیب رحمت چھوٹی مسجد ہے اور یہ بزرگوں کی برکستیں لینے کا انداز دیکھیے ایسے علاقہ نے اس کی توسیع نہیں کی ہے ایسے علاقہ نے اس کی توسیع اس لیے نہیں کی ہے تاکہ جو اصل جگہ تھی ان کی اس سے بروتر لی جا سکے یہاں ایک ایک گلے کے فاصلے پر مسجدیں ہیں اور چھ سو سال گزر گئے اس سے بھی زیادہ تر یہ مسجدیں موجود ہے شیخ عبدالرحمٰن صداف اور رحمہ کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ حصہ کریں اور زیادہ زیادہ افواج پائے جائیں تریم کے اندر تو ایک اور جگہ قریبی مسجد تھی وہاں پر وہ یوز کیا کرتے تھے لیکن دور یہاں پر کیا کرتے تھے تو یہ بات آج بھی یہاں موجود ہے کہ جو دور ہے مغرب پوری شا کے درمیان وہ یہاں ہوتا ہے جو وفاظ قرآن پڑ رہے ہوتے ہیں اور جو وفاظ نہیں ہوتے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے سنتے ہیں مختصر سی مسجد ہے مٹی کی مسجد ہے ساری کی ساری رکشا دیکھیے مٹی کے ستون ہیں پلر ہیں یہ <سلام> نقشہ ہے قدیم نقشہ یہ ایک اور انداز کا نقشہ ہے ماشاء اللہ نماز کے اوقات کا جو نقشہ ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز میں منایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم